تم سے بہانی بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تم فرمانا بہانی نہ بنا ہم ہرگز تمہارا یقع نہ کریں گے اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہے اور اب اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھیں گے پھر اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے وہ تمہیں دے گا جو کچھ تم کرتے تھے